اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیرو حلقہ سے میں آج فرمائیں الحمد للہ ہر بلاسل وسلام والا اشف المبیا و سعید المرسلی سعید نا و حبی و شفی آنا و حمبل والا وا عبدي اجمرن و ان تبعهم بيحصان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحكيم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 مالك اليوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلم تذلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نے اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں آپ کی اس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 اتنی جامع مان کامل مکمل صورت مبارکہ ہے کہ گویا پورے قرآن مقدس کا خلاصہ جو ہے وہ سورت فاتحہ اسی لیے اللہ کا قرآن اس کو سب مسانی بھی فرمایا وطینہ کا سب من المسانی ون کو کے ساتھ آئے تھے جو بار بار دہرائی جاتی اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ دو بار تباہ ہوا ہے اور اسی طرح یہ واحد صورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم العبادات جو ہے نماز ہے اور نماز کا یہ ایک جزو آزم اور اسی طرح صورت فاتحہ کے اندر یعنی پورے پرانے مقدس کے جو فراوی نے مبارکہ ہیں گویا ان کا ایک خلاصہ اور بعض علماء کے نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عہدین سرات المستقیم میں جو دعا ہے نا سورت فاتحہ میں اس دعا کے بدلے میں جو ہمیں ہدایت ملی اگلا قرآن سارا اسی دعا کے بدلے میں ہدایت ہے کہ نہاد القرآن یہ حدیل التی یہ جو ہم نے ہدایت طلب کی تھی اللہ نے گاہد الفطی یہ لو ہدایت اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجیب حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان ویسا بنائے ہیں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 یہ ایک اللہ کی عظیم حکمت ہے اور اس میں لشک کفی ذال کی حکمت الہیہ اور اسرار ربانیہ ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے صورت فاتحہ کی آیات ساتھ ہیں تو انسان جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بھی ساتھ آزاد کرتا ہے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 اگر فرد رہ جائے تو نماز رہ گئی تو سجدہ ہونا ہے سات آزاد پہ کہ ہر حال میں سجے کی حالت میں وہ سات آزاد زمین پہ رہیں اگر آپ نے سجا گی الفاظ اٹھا لیے تو لہٰذا آپ کے دو پاؤنڈ زمین پہ نہیں ہے اور یہ عام بات ہے کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہنے اس طرف توجہ ہی نہیں کر اور اچھے خاصے نماز پڑھنے والے آپ ذرا محسوس کریں یا دیکھیں نا ایک دو تین ذرا نظر رکھیں اچھے خاصے نمازی کو بھی اس کا احساس ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں کہ کوئی تو اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پر اس ساخ کو ترجیح دی ہے اور صورت فاتحہ کی بھی سات آیات ہیں بلگت آسینہ کا سب امین الباری بل اللہ. اسی طرح پھر ہم نے اپنے دروس میں صورت فاتح سے جو علماء نے دروس اخلاق دیے ہیں یعنی اصلاح خلق فلق پسند اخلاق ناسو خلق نسن سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کشان کے بہن نا بلو کے حضی تو اب صورت فاتح سے ہمیں اخلاقی کی تعلیم کیسے ملی تو اس پر ہم نے عز کیا تھا کہ یہ خلق اول ہے یہ خلق ثانی ہے یہ خلق ثالث ہے حتیٰ کہ سبا سات اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ بھی صورت فاتح اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے صورت فاتحہ کے علاوہ نے لکھا معاشرتی تفسیر کہ اس کے معاشرے پہ کیا احسان مرتب ہوتے ہیں صاف بات ہے کہ جب آپ اخلاق کے الہی کو اپنائیں گے اخلاق نبوی کو اپنائیں گے آپ صورت فاتحہ کے اسباق میں سے مستمت اخلاق کو اپنائیں گے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 میں نے آدات حسنہ کریمہ کو لینا ہے لیکن آداد قبیحہ کے قریب نہیں جانا ہے تو معاشرہ خود بک ٹھیک ہوگا تو الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ نے جو اپنے فضل سے کرم سے احسان سے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے قرآن پاک کی اس مقدس اور عظیم صورت کے بارے میں کچھ عرض کر سکیں وہ ہم کیا آج صورت فاتحہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو کہتے ہیں شبہات آداد بر سورت فاتحہ کہ جو دشمنوں نے صورت فاتحہ کے بارے میں شبہات ڈالے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 وہ بھی کھڑکی میں کھلی تھی کھڑکی کھلی تھی اور سامنے اس کے کوئی دوسرے فلائٹ میں عورت تھی یا کوئی بچی تھی اس سے بعد بات کرون کے دماغ میں شب آ گیا کہ میری بیوی کسی سے بات کر اب جب شبوں کی نظروں سے آپ دیکھیں گے تو ساتھ بات ہے پھر تو آپ کو ایک, ایک قدم پہ اعتراض نظر آئے گا یہ فائدہ ہے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 آپ دیکھیں نا کہ آپ کو شبہ ہو جائے کہ میرا کوئی آدمی نگرانی کر رہا ہے تو آپ کہیں ہاں وہ جو کھڑا ہے نا وہ گاڑی کھڑی ہے میرے لیے خریش ہے حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں آپ کون ہے لیکن آپ کے دماغ میں شبہات ہاتھ دو آدمی علیحدہ ہو کے آپ سے ہٹ کے بات کریں گے ہاں ضرور وہ جو ہے بات کی تھی اسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ڈسکس کر رہے ہیں ان الچاروں کو پتا ہی نہیں صرف وہ شبہات ہیں جو بندے کو نباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دشمنوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے القاء شبہات کے شبہ ڈال دو آگے پھر وہ کیڑا خود کو خود بڑھتا چلا جائے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن فات کے بارے میں شبہات اور آدا اسلام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 آپ ایک مندود کا بڑا پٹکا رکھ لیں اور اس میں نوز باللہ ایک چھٹان پشاپ ڈال دیں تو ایک چھتان سارے دودھ کو نہیں ڈوبے گا تو اسی لیے جب اسلام کے بارے میں کسی کے دیواغ میں شبہ ڈال دیا جاتا ہے نہیں بس تو شبہ آیا اور آدمی بھٹکنا شروع ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایک الام ساحل ہے حضور جادوگر باللہ اور یہ آپ کا کلام جو ہے کلام شاعر وجہ کیا ہے جی جو سنتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے جیسے جادو اثر کرتا ہے جادو پڑھتے ہیں منتر چندر پڑھتے ہیں انتر چندر کرتے ہیں اثر ہو جاتا ہے تو ان نے کہا کہ قرآن پاک کے سننے کا بھی فوری اثر ہوتا ہے تو لہذا یہ پہلا ایک شب بھی ایک شبہہ یہ ڈالا گیا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ سلم نعوذ باللہ کااہن ہیں اور قرآن جو ہے یہ کہانت ہے کہانا کا کیا مانا اور کاہن کا کیا مانا پرانے دور کے لوگ ہوتے تھے پہاڑوں میں رہتے تھے جیسے ہمارے یہاں جو بھی وہ بھی ہوتے ہیں اور وہ کچھ الغم بلغم خبریں دیتے تھے غیب کی بھی اچھا ایک آدھی خبر سچی ہوتی تھی نوے خبریں ساتھ ساتھی چل جاتی تھی اور کیسے وہ خبریں دیتے تھے کہ جنات جو تھے وہ فرشتوں سے خبریں چرا کے ان کو آگے پہنچاتے تھے اور وہ آگے اڑاتے تھے ریاضت کرتے کرتے کرتے کرتے محنت کرتے دیکھو نا میرا یہ تو محنت کی بات ہے جو بھی محنت کرے اچھا کرے یا بات آدمی کرے کرتے ہیں وہ اس مقام پہ جا پہنچتے تھے کہ جنات ان کے تابع ہو جاتے تھے اچھا اور جنات جو ہیں جو شیاتی نس ہیں ان کا مقصد حضور کی امت کو گبراہ کرنا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں یہ بھی تو گمراہ کرنے والا ہے اس لیے ہمیشہ جتنے لوگ جنات کا کام کرتے ہیں یا منجبین ہیں ساحری جادوگر ہیں ان سب کا پلیدی شیتان لوگ ہوتا ہے یہ ناپاک رہتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ناپاک رہیں گے اتنا زیادہ زیادہ اثر کرے گا کیونکہ شیطان تو ناپاک لوگوں کے پاس بیٹھے گا پاک, پاک لوگوں کے پاس کیسے ہے آپ نے وضو کیا ہوا آپ نے کہا شیطان نے شیصان کا شیطان کیسے ہے گا ان کا ایک شبہ یہ تھا نا وہ کے شہر ہے اور ایک یہ تھا کہ کہانا ہے کہ اس میں بھی تو غیب کی خبریں ہیں نا جیسے وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں قرآن بھی تو غیب کی خبریں دے رہا ہے تو ایک شبہ یہ بھی ڈانا تھا اور باپ نے کہا کہ بھئی نہیں قرآن جو ہے نا دراصل وہ ایک آدمی ہے اس سے حضور سیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کے بعد ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اتارا ہے خدا نے نہیں اتارا وہ اللہ یہ سیکھا ہوا ایک شبہ یہ تھا. اچھا ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ سیکھا ہوا بھی نہیں بلکہ حضور خود قرآن بناتے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے یہ اختراع ہے نوز بلّہ یہ بھی شبہ ڈالا گیا اور یہ بھی شبہ ڈالا گیا نوز بلّہ سما نوز بلا اللہ کا کلام نہیں ہے لؤ شا اللہ مثلاحا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں انحضافیت پرانے زمانے کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے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 لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی ہر شبوں کا جواب دیا میں وبا ہوں قل شاعر اللہ نے فرمائز ظالم ہو یہ کسی شاعر کی بات نہیں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن تم بہت تھوڑے ایمان لانے والے کلی لماتذ اور نہ قرآن کسی کاہن کی بات ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے تم سمجھتے نہیں ہو وَقُرْآنٌ قرآن اللہ نے ہمیں جگانے کے لیے بھیجا ہے کھلا ہوا کوڑا یہ من من تو حکمت والے اور حمد و سنا کے مستحک جس کے لیے سارے حمد ہیں جو محمود ہے اس کا کرام ہے جو اس نے اتارا ہے اور سات ثبوت اللہ تبارک و ادارا نے بھی بیان فرمایا کہ الروح نظر یہ تو جبریل امانت والا فرشتہ لے کے آیا ہے اللہ پل بھی کلی تفو آپ کے دل پہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں بلشان عربی مبین اور یہ قرآن ہم نے عربی کھلی زبان میں اتارا ہے عَرَبِيًّا اللہ اللہ اسی طرح کہیں اللہ باغ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ وَمَا هُوَ باہوس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 کہ تم دس سورتیں بنا کے آؤ قرآن کے مقابلے پہ اچھا دس سورتیں بنانی مشکل ہیں تو پادو پاتو سورتی وبرو شوہدا گم اللہ نے فرما سورتیں نہیں بنا سکتے ہو تو چلو ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ اللہ کے سوا اپنے سب بابو باطلہ کو بھی جمع کرو اللہ کے سوا تمام دنیا کی مدد لے سکتے ہو قرآن کے مقابلے پہ صورت بناؤ جب نہیں بنا سکتے ساری دنیا کا آجز ہو جانا ان کا ناکام ہو جانا اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکنا دلی لری شداقت ہے وہ حکمد مصطفی کی. صلی اللہ, صلی اللہ, اگر ہے تو لو بلی بات ہے آپ کنگن گوار تھی کیا آپ دیکھیں گے وہ سعید نے حضور کے زمانے میں دعوی کیا تھا نبوت کا وہ بھی نبی بنا تھا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 ویسے نجد جو ہے نا ہر اونچی علاقے کو کہا جاتا ہے صرف یہ نجد نہیں مراد ہوتا نجد الحجاز بھی ہے نجد القیراس بھی ہے اور بھی بڑی چیزیں یہ تو پھر تعصب ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر نورز بلا کہہ رہے وہ جی نجد میں یہ ہوگا تو مکہ میں تو ابو جال پیدا ہوا پھر کیا کرے گا مکہ چھوڑ دیں گے پھر تو نورز بلا مکہ کی بھی مذمت کرے گا جی ہاں ابو جال پیدا ہوا تو تو یہ تو میرے عظیم اپنی نظر ہوتی ہے کہ بلبل بل کی نظر پھولوں پہ پڑتی ہے اور کبے کی نظر گندگی پہ پڑتی ہے اب بندہ کرے کیا تو یہ تو اللہ کی سرزمین ہے یہاں جناب ابو بکر بھی پیدا ہوا وی جہل بھی پیدا ہوا یہاں حضور کے دشمن بھی پیدا ہوئے جان بھی پیدا ہوئے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 کوئی معمولی عدت نہیں کہ دو چار آدمی پاگل ہو گئے تھے پاگل ہونے پہ ہے نا جی پھر قوموں کی قومیں پاگل ہو جاتی ہیں. تو وہ جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واہی آتی ہے اللہ کا قرآن آتا ہے تو نبی کا تعلق گفاہ سے ہوتا ہے تو تمہارے اوپر بھی گواہ آئے اگر کوئی بات تو ہو نہ لوگوں کو ہم بتا سکیں بھی ہمارے نبی پر بھی واہ ہاں واہی سمجھ بھی آتا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 یہ قرآن ساتھیوں نے کہا کسی اور کو نہ سنا نہ جوتے بار مار کے گنجا کر دیں یہ قرآن ہے بس یہ وائی اپنے تک رکھو اگر باہر کسی نے سن لی نا ہم تو تمہارے ساتھی ہیں ہم تو چپ کر گئے ہیں اگر باہر کے کسی لوگوں کو تم نے سنایا اور کہا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے تو اتنے جوتے ماریں گے کہ تمہارے سر پہ اتنے بال بھی نہیں ہیں اچھا ہمارے مرزا غلام محمد قادیانی نے جب اپ نبوت کا دعوی کیا اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آخر آپ جو نبی بنے آپ پر بھی وائی کا سلسلہ انہیں نے کہا ہاں پر بھی وائی آتی ہے لیکن وہ وائی تشریح تو نہیں ہوتی وہ شریعت والی وائی تو بند ہے وہ تو حضور کے سوا کسی بھی نہیں آ سکتی کیونکہ میں اصل نبی تو نہیں ہوں نا وہ کہنا کہ میں تو دلی نبی ہوں نا دلی نبی مانا جیسے بندے کا سایہ ہوتا ہے وہ بندہ تو ایک ہوتا ہے نا سایہ اور میں تو وہ سایہ والا نبی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 بات اس نے سچی کی حقیقت میں لوگ بچارے ہم حافظ صاحب پہ اس میں آیا بات اس نے ٹھیک کی جب نبی انگریزی ہو تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا بھائی نبی تو انگریزوں نے بنایا تھا ورشتہ تو, تو انہوں نے بھیجنا تھا تو وہ انگریزی آنا تھا وہ کہاں سے دیا تھا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 اور اس کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا جائے گا شاید ظاہریت کے زمانے کے شہرا کو دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا دوبار میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی زور لگانے کے باوجود بھی اللہ نے ان سارے شبہات کو ختم فرما دیا کوئی جاتی اچھا ابھی اب آپ کہتے ہیں کہ جاتا کہ نہیں وما ہوا بقول قول شاعر نہ وہ شاعر ہے نہ شعر ہے نہ کہانا ہے نہ شہر ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کا قرآن ہے قول فصل ہے وہ تو حدل علم ہے وہ تو شفا رحمت العلم ہے اور چیلنج ہے کہ اگر نہیں تو بناؤ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 ان سب لوگوں نے اسلام کی دشمنی پہ سب ایک اب حالانکہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ دیکھیں قرآن میں اور کتابوں میں بھی دیکھیں سورات میں دیکھیں انجیل میں دیکھیں بڑے بڑے مولفین کی کتابیں پڑھیں اب یعنی یہود اور نصارا کی اتنی بڑی دشمنی ہے یہ گویا کے دو سدین ہیں جیسے رات اور دل کرتے نہیں ہو سکتے اسی طرح یہود اور نسارا کا عقیدہ کبھی مشترک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک بی بی مریم مقدس ہے اور یہودیوں کے نزدیک نعوذ باللہ وہ تو فاصفہ گناہگار ہے فاجرہ ہے اور اس کا تو لڑکا بھی حلال کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں تو یوسف نجار کی بیٹا ہے حضرت عیسیٰ تو اتنا بوتھ ہے اتنا بوتھ ہے کہ قالت یہود نسارہ ادا شعی وکالت نسارا لسن یہود اعلیٰ شہید یہود کہتی کہ نصارہ کے پاس کوئی حجت نہیں وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے آج دیکھ رہے ہیں تاریخ میں دونوں کٹھے ہیں کہ جہاں مسلمان کو مارنا ہے وہاں دونوں کٹھے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 جی آدمی کو پتا ہو کہ میرے دشمن کے پاس رائفل ہے لانچر ہے میزائل ہے فلا بات ہے اس کے پاس جناب فلا بور ہے فلا خطرناک اسلحہ ہے تو آدمی چاہے کمزور ہو نہ ہو کچھ نہ کوئی تو پھر اپنے بچنے کے لیے تو سوچے گا نا لیکن آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ دشمن کے پاس کیا ہے جب وہ حملہ کرتے پھر کیا کریں گے آپ یہی وجہ ہوتی ہے نا جی کہ آپ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 زیادہ مہذب آدمی ہیں وہ آرام سے گھر میں کیونکہ سینما جانے میں تھوڑی بدنامی شدنمی ہوتی تھی نا آپ انہیں گھر گھر میں لگا دیا ہے پھر بارہ آپ تشیو نہ جائیں آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور آرام سے اپنا بیٹھ کے دیکھیں اور تو یہ باتیں آدمی بات بات کیا جواب دیں گے یعنی آپ حیران ہوں گے مثلا شیعہ ہیں ان کے نزدیک بارہ امام ہیں ان کو اپنے بارہ اماموں کے نام یاد ہیں شیجرا یاد ہے اور ہمارے اہل سنت الجواز کو ماشاءاللہ چار خلفہ راشدین میں سے نہ کسی کا شجرہ آتا ہے نہ کسی کا نام آتا ہے اس سے بڑی بدکسمتی کیا ہو جس سے بھی کچھ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیقی جان قربان پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے پڑھے لکھے آدمی کو پتہ نہیں اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صدیق لقب ہے یا کنیت ہے اچھا ابھی ابھی بکر کونیت ہے صدیق لقب ہے تو نام کہاں ہے اچھا یہ صدیق لقب جو ہے اسلام کے بعد ہے یا قبل ہے لقب صدیق جو ہے من نسماواد ہے یا الارض ہے اس کو ہی پتہ ہے اچھا اگر حضور حضرت ابو بکر صدیق ہے تو قرآن تو کہتے ہیں بلا رسول ہی اللہ کا وہ صدیقون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 کبھی کسی نے بھول بھول کے داری والی رکھ لی تو بیگم کے کہنے پہ منڈا ڈال ایسے بھی چند آدمیوں کا مجھے پتہ ہے اتنا پیر میں بھی ہوں وہ ایک آدمی کہ جی آپ کو کشف ہوتی ہے میں نے کہا جی کشف تو فرغے کو بھی ہوتی ہے اگر ادان جو دیتا ہے یہ بڑی بات ہے بات تو نہیں کشف ہونا اس کو بھی تو ٹائم کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ میدان کا وقت ہو گیا ہے وہ گھڑی نہیں باندھی ہوئی اس نے سیکھوں کی ہاتھ میں تو کہنے کا مقصد میرا عزیز یہ ہے کہ یہ کون پڑھے گا کون سمجھے گا یہ تو بس ایک عطا اللہ شاہ بخاری رحمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بقی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے یہ سنتے سنتے مر جائیں گے ہمارا سواب کہیں نہیں گیا بات وہیں رہے گی جہاں کی جہاں کی تو ایک دفعہ میں ایک پنجاب کے علاقے میں بہت بڑی چک تھا وہاں کانفرنس تھی وہاں میری تقریر تھی تقریر کرنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میں پیدل جا رہا تھا اپنی وہ جائے رہائش جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ قریب وہ جگہ تھی تو راستے میں چند پنجابی میرے بھائی جو تھے وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ مولوی قرآن تو بہت اچھا پڑھتا ہے تقریر بھی بڑی مزے کرتا ہے لیکن ہے وہاں بھی. اب اس کا کیا علاج مجھے آپ بتائیں آپ سمجھائیں اچھا اس کا مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوتا جن لوگوں کو مکے میں دس سال نوکری کرتے ہوئے کابت اللہ کا اثر نہیں ہوا تو مکی شک مولوی مکی کا کیا علاج اس لیے مجھے دکھ شک نہیں ہوتا آدھی ہو گیا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 یا خراب ہو جائے گا یا پینے کے قابل نہیں رہے گا اب دودھ کا کیا گنا ہے بھائی دودھ تو بڑا فلٹر ہو کے تھنوں سے نکلا اور ایسے لطیف نفیس دقیق اللہ نے فلٹر لگائے ہیں کہ وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی لبن خالصن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 اگر آپ کہیں گی جی استاد ہیں آ ہیں اور ابھی تو آپ مجھے خوش ہو گئے ہتیا دیں اور پیچھے کہیں یار کیا کریں مولوی لوگ ہیں آپ سر پہ نازل ہو گئی کل کیا کریں ٹالنی تو تین آپ کیا کریں چلو ہماری بیماری کا صدقہ ہو گیا آپ مولوی کو تو آپ وہی چیز دیتے ہیں نا آپ کو دل سے ہتھیا دیتے ہیں تو مثلا ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ایک دن ایک بچہ اتنا بڑا پیالہ جناب مکھن کا بھرا ہوا استاد کے پات لے امی نے دیا ہے اس نے کہا بیٹا خیر تو ہے آج تک تو امی نے نہیں نہیں کتا کتاب مار گیا تو نے مولی صاحب کو دے دیا اس میں ہنسنے کی بات آپ نے مجھے دو سال میں کتنی دعتے کھلا دیے کے طور پر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 میں اس کو انشاءاللہ ایک اللہ خواب سناؤں گا ایک مہینے تک داختیں کرتا رہے گا میری بھی محنے والوں کی خیرات بھی کرتا رہے گا تو یہ حالات ہیں میرے عزیز اس میں کسی پہ تنظ مقصود نہیں ہے اللہ ہمیں تند سے بچائے تو بار آ وہ دکاندار جس کے پاس میں گیا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا دیکھو باپ سنو تو میرے شاگرد ہو اتنی مہربانی کرو کہ مجھے صحیح ریٹ پہ اور صحیح کپڑا دے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 تو آپ حرم میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پڑھ رہے ہیں اور روزانہ حرم میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے ماشاءاللہ اب آپ کا تو باقی مدار جو ہے آسمان سے میٹر ڈیڑھ میٹر ہی نیچے رہتا ہوگا تو آپ کیوں جھوٹ بولیں گے اسے خیال سے مجھے دے دیا الحمدللہ مجھے اتفاق سے خیال آ گیا چونکہ میں اصل میں خود بلوچ آ ہوں ہم تو خود چور ہوتے ہیں اب چوروں کو مور پڑ جائے میرے دل میں خیال آ گیا وہ گڑبڑ جائے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 تمہارا تیل بچتا اسے کا ادھر ڈال دوں ڈل گیا اب لے کے جناب بچہ گھر آیا ماں نے دیکھا اسے کہا بیٹا چار پیسے کا تو ہونے کے نہیں باقی ادھر ہے جیسے آپ پر اثر ہوا ہے دو سال میں انہوں نے کہا وہ اس نے دکاندار نے تو ادھر ان کا بھی بچتا ہے ادھر ڈال دوں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 کیا میں نے کوشش کی کہ آپ کا دل خراب نہ ہو میں <تصفيق> مدین منورہ تھا مدین منورہ سے چلے راستے میں ہم نے جناب کہیں کو دو ڈھائی بجے آ کے نماز پڑھی پھر وہی راستے میں جو چاول واول ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اس سے ادا کی حالانکہ ہم لوگ ان چاولوں کے عادی بھی نہیں ہوتے ہر آدمی کے اپنی اپنی, اپنی خوراک ہوتی ہے چاہے وہ دال کھاتا ہو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 دین کی طرف اب وہ اس قتب وہ گہرائی میں جا کے بیچارہ محنت کر رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں اب اس کے ذمے میں, میں نے لگا کہ یار اسلام کے خلاف جتنے جدید اعتراضات ہیں نا وہ تو مجھے اکٹھا کر کے دو کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں آج کل تو بس انٹرنیٹ کا دور ہے ہم ایک منٹ میں بیٹھ کے سارے اکٹھے کر لیں گے میں نے کہا آپ وہ اکٹھے کریں گے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 بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور پھر میرے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی مولوی مکی نے یہ کہا اور مولوی مکی نے یہ کہا اب ان کا اعتراض یہ ہے مستشرقین کا کہ بھئی اگر یہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت نام والا بسم اللہ کا میں یہی ہے نا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت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 کہ سب سے پہلے جو حضور پہ قرآن اترا ہے جب آپ غارے ہرا میں ہیں اباہی اب جو اتری ہے وہ کیا تھی کہتی ہے تو پہلا پہلا حکم کیا تھا اتوارا پڑھو تو اب یہ نہیں کہ استاذ اور مالک اور خالق ہر ہر کرمے کے ساتھ کہ ایک را اللہ اکرا الحمد للہ رب المین اکرا سید الصفا اقرا ایک دفعہ کہہ دیا اسی اقرا کتاب تابے سارا قرآن ہے کہ پڑھو اب اللہ نے جب کہہ دیا اقرا تو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم کیا پڑھیں بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب کوئی شو نہ رہا کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دے دیا نا پڑھنے کا تو اس اقرا کے ہم سب پڑھیں گے